ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا ایش حاصل کرنے کی حوث نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو ہر ہرگز ایسا نہیں چاہیے تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا تم کلف تالمو پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے تمہیں قریب سب پتہ چل جائے گا ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے تم پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لوگے نئی پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا